قم ما فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسمه وبنفسه وبنفسه ثم اوحينا اليك ان اتبع ملته ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال جل وعلا طالب الربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وقال تعالى وايد بطالا ابراهيم ربه بكلمات الفثم فتمهن قال اني جاعل لك في الناس اماما قال وابن ذريتي قال لا يزال رعي الظالمين اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی طرف وحی کی ابراہیم دین ابراہیم کی پیروی لیے جو کہ یکسو تھے اور وہ مشرقوں میں سے نا تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرام کا ایک طویل سلسلہ ہے اللہ خانہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام السلام کی ضروریت میں ہی کتاب اور ثبوت کو رکھا اور ان کی اولاد میں سے مسلسل ہماسول مقروث ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی سے انبیاء گزرے آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی اور رسول تھے اور اللہ رب العالمین کے پیغامات انہوں نے اپنی اولاد کو ون واد کو سکھائے اور سمجھائے اس کے بعد یہ سلسلہ جانی اور ساری رہا لیکن نہ پہلو کا کوئی تذکرہ اتحا کے حوالے سے نہ ہی ابراہیم علیہ سلاط والسلام سے بار بار متا سچ کے درمیان سے ابراہیم علیہ السلاطلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور نمونہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اصطف ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات اللہ نے بھی رکھی کہ اریفا وہ یکسو تھے وہاں من دین اور مشرے میں سے نہ تھے ابراہیمی دین کی پیروی کریں جو ابراہیم یکسو اور شیرت سے بیدار تھے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دور میں مقروض کیا گیا یہ تقریباً سبھی اولاد ایبراہی تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ون اسحاق اور بنو اسماعیل یہ دو لڑیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اصحاف اور اسماعیل اصحاق کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور یعقوب کا نقل تھا اسراعید یاقوب علیہ السلام کو اسراعید کہا جاتا تھا اور یعقوب کی نسل سے اس حاصل کی نظر سے آگے بے شمار ان رسول آئے جو معروف نبی رسول موسا اور عیسا علیہ السلام السلام یہ بھی بنی یاقوب تھے بنی اسرائیل تھے اولاد یاقوب میں تھے اور یہ بنی اسرائیل جو تھے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل ان میں انیا اور اسب بھیجے تھے تو یہ اپنے آپ کو باقی لوگوں کی نسبت بہت اعلیٰ اور بہتر خیال کرتے تھے کہتے اللہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے پر اللہ کے محبوب ہیں للتا بس محبودہ ہم آج میں جہنم میں نہیں جائیں گے اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند ایک دن سزا بھگت کے پھر ہم واپس نکل آئیں گے اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حق پر صرف وہی لوگ ہیں جو اہل پوار ہیں یا ایسے جیت اس طرح کے ان کے دعوے تھے کیونکہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ یہ انہیں لوگوں کے اندر غائب تھا ابراہیم علیہ السلام و سلام کے بیٹے اسبراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں ٹھہرایا یہ اولاد علاقوں یہ شان کے رہنے والے تھے جب بھائیوں نے یوسف علیہ سلات و کو کنویں میں ڈالا اور پھر جن کا گزر ہوا وہ ان کو سے نکال کے چھپا کے اپنے ساتھ لے گئے کہ یہ تو بڑا قیمتی سامان ہے خوبصورت بچا ہے عزیز مشرق نے خریدا اور یوسف علیہ سرات و سلام پھر وہاں کی زندگی گزارتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ کے سالی کے دوران یوسف علیہ سرات و نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو اپنے پاس بھجوا لیا تو اس کے بعد یہ اولاد یا یہ سارے کے سارے یہ میں جا کے آواز اسے پہلے یہ لوگ شام کے رہنے والے اسماعیل نہیں سلا تو اور ان کی اولاد ان کا مقام مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے تھے اب یشو کے اولاد اسمعین تھے اور اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا صرف نبی آبر یہی اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے و وسول آتے رہے وہ تھے وہی اسراہیل نے چونکہ انبیاء اور رسوم کا سلسلہ مسلسل جاری و شاہی رہا اور یہاں اولاد اسماعیل میں کوئی اور نبی نہیں آیا اسماعیل اسلام و سلام سے لے کر رسول اللہ طور اللہ بڑے مسلم درمیان میں کوئی نبی ہے یہ سبھی لوگ اپنی بدعات خوراک اور شرکیہ عقائد اور من گھر رسوم و رواج کے باوجود اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ہم ابراہیم علیہ کے جی پر ہیں اور ملت ابراہیمی کی کچھ باتیات ان میں موجود تھیں یہ لوگ حج بھی کرتے تھے تناام کرتے اور تباہروا کی تحریری کرتے اور حاجیوں کی خدمت کرتے انہیں سستو پلاتے پانی پلاتے کاغذ اللہ کی مسجد حرام کی تولیت ان کے پاس تھی اور پھر اسی طرح نماز کا تصور ان میں موجود تھا یہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے اگر سے کوئی باقاعدگی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے ملت ابراہیمی کی جو باتیں یاد تھی ان پر وہ قائم و دائر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شیر سے بچے ہوئے جیسے کہ لے کے, کے پاس جاتی ہے اور ورفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات سن کر کہتے ہیں کہ یہ وہی نافوش ہے جو وہ تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ربوت عطا کریں گے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اور حصول اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھ کیا, کیا میری قوم مجھے میرے ہی گھر سے میرے ہی علاقے سے نکال دیں گے تو کہنے لگے ہاں جو شخص بھی ایسی اور ایسا دین لے کے آیا ہے جسے آپ لے کے آئے ہیں تو قوم نے انہیں پر مجبور کیا اس وقت کئی لوگ اس طرح کے موجود تھے انہیں مسلم کہا جاتا ہے کہ یہ دور جاہلیت میں مسلمان تھے سچ بولنا یہ ان کے اندر بہت رازق تھا جھوٹ سے وہ لوگ نفرت کیا کرتے اور خاص کر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بڈیرا اور چوکری کا سفر کرتے وہی محسوس کرتے تھے کہ کہیں میرے بارے میں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے جس طرح کے کیسر کے دربار میں معاملہ پیش آیا اب اس اور اس میں کو انہوں نے بلایا کیسر نے اور پوچھا کہ بتاؤ اس نبی کے بارے میں جب تمہارے علاقے میں وہ روز ہوا ہے میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں تو ابو سفیان ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ساری باتیں ایک ایک سوال جو اس نے کیا پیسر میں وہ سچ سچ ابو سفیان نے ان کو بتا دیا وہ لوگ جاہریت میں بھی جھوٹ بونا پسند کرتے تھے رونا رکھنے کا تصور ان میں موجود تھا وہ روزہ رکھا کرتے تھے احتقاب بیٹھنے کا تصور تصل کے ہاں پایا جاتا تھا سیدنا فرماتے ہیں کہ جب مکہ پتا ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے جاہریت میں نظر مانی تھی کہ میں حرام میں ایک رام کا احتقاب کروں تو آپ نے بتایا اور نظر ایک جو نظر جاہریت میں مانی ہے اور وہ نظر اللہ عرب ال کی شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہ نظر پوری کر زمانت میں میں اسلام قبول کرنے سے پہلے سیدنا اللہ سید رن احتقاط بیٹھنے کی نظر مان رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں نظر ماننے کا بھی تصور تھا اور احتکاس کا تصور بھی ان کے یہاں پایا جاتا تھا سرکار و تعلقات کا تصور تو ان کے ہاں بہت زیادہ تھا مہمان نوازی اور سرقار کرنے میں وہ بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے اگرچہ ان کا ذریعہ اور روزگار وہ لوٹ اور فصل و کے نتیجے میں حاصل ہونے والی گلیم نہیں تھا لیکن جب وہ لوٹ مار مچا لیتے اور مار جنا کر کے بیٹھتے جاتے تھے اس کو اس کو فرق کرتے اور صحافت میں اپنا نام پیدا کرتے وہ لوگ رات کے وقت آگ جلایا کرتے تھے اونچے اونچے چیزوں پر تاکہ ارد گرد سے گزرنے والے مسافر آگ جلتا دیکھیں اور آپ کو جلتا ہوا دیکھ کر ہمارے پاس آئیں ہم ان کو پناہ دیں ان کی مہمان نوازی کریں اور ریاست کریں وہ اس بیگان میں بہت آگے تھے علیہ السلام کے دین کی باقیات یات بہت عدر لوگوں میں موجود تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے طرف منسوخ کیا کرتے تھے اور اسی لیے اللہ سبحانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم دیا ابراہیم، ابراہیمی دین کی پیروی کی اور یہ لوگ جس کو جن ابراہیمی سمجھے بیٹھے ہیں اس میں ابراہیمی دین کی باقیات کے ساتھ کچھ شرک کی آویزش ہو گئی ہے اور عجیب و غریب قسم کی اور وداعت اور رس قسم کے رسومات وہ ان کے اوپر منگلا رہے ہیں اور ان کے دلوں میں کھاسا کھیلے ہیں تو ان چیزوں سے آپ رکھیے ابراہیمی دین کی پیروی کیجیے امیر خاص وہ یکسو تھے اکیلے اللہ کی بات کرنے والے تھے خدا واحد من مشرقین وہ مشرف نہ سمجھا ہوا ہے یہ جی ملت ابراہیمی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاغت اللہ کو تین سو ساٹھ بتوں سے انہوں نے یہ تو ابراہیمی وہ ابراہیم جو علی نہ میرے مشرقین اور مشرق نہ تھے اور ملت ابراہیمی کی جو باتیات ان میں موجود تھی اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا اور ابراہیمی دین کو بھی اللہ خان نے تنسیح کے ساتھ نکھار کر پیش کیا ویسے اللہ اللہ تو ہم واحد ہوں انبیاء سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کا ایک ہی ہوتا ہے ہی و کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تمام سر انبیاء ان کا دین ایک ہی ہے دین میں مر کردی وہ ایک ہی رہے ہیں اول کا آخر ہاں حلال و حرام کے سلسلے میں کچھ ایسا ہوا کہ وقتی طور پر اللہ پہلے زیادہ ترغیب کا تھی کہیں زیادہ سختی کا تھی جیسے یہود کی نا پرنانی کی وجہ سے ان پر بہت سی حالات جیوا کو بھی حرام کر دیا گیا تھا سبھی نادر نام اللہ کراتے ہیں کہ ظلم <سلام> کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ یہ یہ چیزیں حرام کرنی اصل میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی ان کی بغاوت سرکشی اور نافرمانی کی سزا میں ان پر یہ کی حرام کیا گیا کہیں کچھ زیادہ تفتیق تھی پر بنیادی طور پر جو وقت خیال ہے دین کا اسلام کا وہ کا آخر ایک ہی رہا ہے اطلاع سے لے کر آخر تک دین ہوں واحد ہوں تمام انبیاء کرام کے اللہ صلابات اللہ کا دین ایک ہی ہے جس میں آخرت پر ایمان فریضوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کی وہی پر ایمان اور اسی طرح اللہ عب العالمین کی وحدانیت اور توفید کا تصور شرط بیداری اور عبادات میں نماز روزہ اور صلاحات و زکوات یہ چیزیں جی ان کا تصور ابتدا سے لے کر ہی پایا جاتا تھا اور تمام طرح کے نام دعوت کا مطالعہ کریں خاص کر یہ درمیانے باروں میں اللہ بھرانا تعالیٰ نے آخری انبیاء کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے تو ان میں واضح نظر آتا ہے کہ ہر نبی کی دعوت نماز کی صدقات کی توفیق کی, صدقات کی یہ تین بنیادی چیزیں ہر نبی نگری انتظار اپنی قوت سے کہتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک کا ٹھہراؤ نماز قائم کرو اور صدقات و زکات ادا کرو اور یہی تین بنیادی چیزیں اسلام کی بھی اثرات ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے توحید و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا ربادان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا رمضان کے روزے سال بعد آتے ہیں اور میں ایک بار فرق ہے باقی تین چیزیں بنیادی ہیں صدقات و خیرات نماز اور توحید اور گواہی اور وسلم کو حکم دیا کپڑوں کے خلاف لڑو اگر یہ کپڑوں شیرت کے بعد آ جائے نماز فائد کریں زکات ادا کریں پھر ان کو چھوڑ دو و و و و کو اگر یہ شرط کے بعد آ جائیں نماز قائم کرے گتا ادا کریں پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں پھر بھی اسلامی برادری کا حصہ بن جائیں گے اور نبی شریف نے بڑھات نہیں ہے اور میری دے کو تھا اور نماز قائم کرے وہی اور ادا کریں پر ادا پہ جبکہ تینوں کام کر لیں گے جنا وقت والا ہوں پھر یہ اپنے مال اور اپنا خون مجھ سے بچا لیں گے تو یہ ایک بنیادی مرکزی جو تصور ہے عبادات کا اور اورائش کا یہ تمام کرام طرح کے رام سرابات میں مشترک رہا ہے چونکہ اہل مکہ خود کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے اور ملت ابراہیمی کے مقتدے ہونے کے دعوے دار تھے تو ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ آپ بھی ابراہیمی دین کی کریں اور ان کو اپنے عمل سے بتائیں کہ ملت ابراہیمی کیا ہے ابراہیم علیہ السلام وسلام و, و شرط سے بیدار تھے ان کی ملت اور ان کا دین وہ الہ و واحد و وقدا خدا واحد قہار کے سامنے سے کاری ہونے والا تھا لیکن یہ مشرے تین مکہ نے جو سمجھ لیا ہے یہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے ہیں اور یہود و سارا وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ سلط و سلام کی طرف منسوخ کرتے تھے ابراہیم علیہ و سلام کی آواز میں سے یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ سلط کی طرف منسوخ کرتے بلکہ آپس یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام کے حکی تھے عیسائی کہتے ابراہیم علیہ عیسائی تھے اس طرح آج کل بہت سے لوگ آپس میں سکھی مذاہب بنا کے وہاں ہیں اور لڑائی کھڑے کرتے ہیں کوئی کہتا ہے فلان صحابی حنفی تھا کہتا ہے فلاں صحابی شاخی تھا کہ یہ سارے نہیں بجناری مذاہب کے وجود سے بھی پہلے گزرے ہیں یہی حال ہاں یہود نسارہ کا تھا ابراہیم علیہ السلام, السلام کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہندی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام, السلام کے حویت تھے اور عیسائی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کی تردید کیا فرمایا ماتراہیم والا ابراہیم علیہ السلام, السلام یہودی تھے تھے مسلمہ بلکہ وہ یکسو تھے اکیلے کی عبادت کرنے والے وہ ماتا نے میرے مشرق اور مشرقوں میں سے نہ تھے یہ ابراہیم اور اسراق السلام کا دین ہے اور توحید کا کرم ملت ابراہیم میں ہے ابراہیمی دین توحید پر قائم تھا ابراہیم علیہ السلام السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی طاقت دیتے ہوئے اللہ عالمی کا سہارت کروایا اور کہا پر ربو ہوں رقبا ہوں تمہارا رقص وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے شاہدین اور میں بھی اے خاطے اس بارے میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ایک دوسری جگہ پر سرمایہ کہ یہ جن کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو تو ان کا ہم اربت پر لی یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں اللہ العالمین سوائے رب العالمین معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ سلاۃ السلام کی قوم میں بھی اگرچہ موجود تھی لیکن رب العالمین کا تصور ان کے حامی پایا جاتا تھا اسی لیے ابراہیم علیہ السلات نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کی بھی تم پرستش کرتے ہو وہ سارے کے سارے میرے, میرے دشمن ہیں تمہارے تمام تر معروف میرے دشمن ہیں اللہ لیکن رب العالمین اللہ رب العالمین نہیں اللہ تعالیٰ تو میرا دوست اور میرا بلی ہے اللہ بھی کی خالا اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی سلام کو اس توحبید کو اللہ اب العالمی نے بنیاد بنا کر انہیں لوگوں کے لیے امام بنایا اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام السلام کو ان کے رب نے چند باتوں نے آزمایا اور عالمی نے کہا امام اِمَامًا میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں تو کہتے ہیں وہی میری اولاد میں سے بھی لوگوں کا امام بنا لے فرمایا میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا یعنی اولاد ابراہیم میں سے بھی ایمان پیدا ہوں گے اور اصالت کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن جو ظالم ہوں گے وہ لوگوں کے لیے ایمان نہیں بنے گے تو اسی لیے اللہ کا خیال ہوا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چوکے اس وقت کے رہنے والے تمام مذہبی لوگوں کو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں میں موجود ہوں ان کا مر جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی کی جا چلے ہوں چاہے سب اپنے آپ کو ابراہیم کی طرح منسوخ کرتے تھے اور ابراہیم اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے امام بنایا تھا اور انہوں نے ہی دعا کی رسول انہی میں سے ایک رسول تھے جس رو علیہ آیاسی کا جو کہ آیات ان پر پڑھ کے سنائے وہی علیہ الب الحکمہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے وہی ذکی اور ان کا ترقیہ کرے گناہوں سے بات کرے ان تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے اور ابراہیم علیہ السلام, السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ وب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ کو مخروس کیا اور احسان کیا جب رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا تھا اور ان کا تجزیہ کرتا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور یہ لوگ اس سے پہلے غازی مبراہی میں تھے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی طاقت بھی دیتے تھے اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا براہیمی میں موجود ہے اللہ و تعالیٰ نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کے صحافت کا بھی درج کیا ہے سلام ابراہیم علیہ السلام کے صحیح اور موسا علیہ, علیہ السلام کے صحیح اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلاط و السلام کے بعد میں نازر ہونے والی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی, کی اے کتاب، ابراہیم تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو ہر کسی کا جانا ہے ابراہیم ہمارے گروہ میں تھے یہ حکیٰ کہتے ہیں یہ حکی تھے عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو خانہ کے طوران اور, اور ان جیل کو ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں ہوئی ہی ہیں اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا درخت یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی ملت میں موجود تھا جیسے کہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ ان کے پاس بھونا ہوا پچھڑا لے کے آئے اور فرشتے تو کھاتے نہیں تھے انہوں نے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے نہ بڑھائے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اشرا کیا تو وہ کہنے لگے کہ یا ابراہیم اخراضا آپ سے قد سے ناج کیجیے آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے وہ عداب ال پر ایسا عذاب آئے گا قوم روز پر کہ جو لوٹایا نہیں جائے گا اسی طرح سیت ابراہیم میں آہر پر ایمان کا درختی ہے سیدنا ابراہیم علیہ اللہ وسلام آخرت کو یاد کرنے والے تھے اللہ محمد و تعالیٰ فرماتے ہیں عبادنا و و ہمارے بندوں کا ذکر کیجیے ابراہیم اسحاف اور یعقوب کا اور ایک ایسی جو کہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے سے ہم, ہم نے انہیں ایک خالص چیز کے ساتھ ہم نے مخصوص کر دیا تھا وہ خاص چیز کیا تھی ذکرت دار آخرت والے گھر کا آخرت کا فکر اسی طرح وہ اپنی دعاؤں میں بھی آخرت کی کامیابی مانگا کرتے تھے ابراہیم علیہ اللہ عبل کی معروف دعا اس میں ہے اے اپنا لیوری بھیا رب مجھے بھی بخش دے اور دے اور نیند سارے ایسے ایمان کو بخش تھے یوم حکومت کسات جس خائم دن, حساب کی کے دن قیامت کے دن ہم سب, سب کی بخش کروانا اور قیامت کا دن رضوائی سے بچنے کی بھی کرتے تھے فرماتے ہیں جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رضوا نہ کرنا یوم والا بنون جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ ہی بیٹے فائدہ دیں گے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید اپنی قوم کو سمجھایا اور وہ شریک جو لوگوں نے اللہ کے لیے بنا رکھے تھے ان کا انکار کیا اور کہا اپار تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ جنہیں تم اور تمہارے آبا و اجداد اللہ کے سوا پوچھتے ہو براہ نمی یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں رب العالمین کے اور ایک دوسری جگہ پر آپ نے کا عدالت اور نفرت کا اعلان کیا اور دوسرے تین سے بائکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا لطب خان اس وقت ابراہیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ کو سلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں ایک بہترین نمونہ ہے اس بارو روم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی برآت کا بیداری کا اعلان کرتے ہیں اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کفر نا ہم نے تمہارا انکار کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بروت پیدا ہو گئی ہے حتی تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ جب تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ گے ہماری تمہاری دشمنی ختم بدالت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا ابراہیم علیہ ہاں یہ بات ضرور ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بات سے یہ وعدہ کیا کہا کہ میں انکریم آپ کے لیے اللہ سے ضرور کوشش طرف کروں گا من من اللہ مِن اور میں اللہ سے کسی چیز کا تیرے لیے مالک نہیں ہوں پر نصیر ہم اس پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹ کر جانا ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو سلام چکے اکیلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے اپنی قوم کو سربراہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہارے جھوٹے باغوزوں سے نہیں ڈرتا اور ان کا یہ انداز پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور کہا وہاں چاہوں کو ان کی قوم نے جب ان سے جھگڑا کیا, کیا تم اللہ کے بارے میں مجھے دھرا کرتے ہو وقت حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہے وہ اللہ آخر اللہ نے یہ شاہ اپنی شہید اور جن کو تم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو میں ان میں سے کسی سے نہیں کرتا ہاں اللہ اگر چاہے مجھے کوئی نقصان پہنچے تو پہنچے تمہارے لیے علما میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے بسی ہے افلا قارون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ما تم اور جو تم شریف چہراتے ہو میں کہا اشرف تم ملنا اور تم اس بات سے نہیں جا رہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی غریب نہیں کی فریقی احب کو ان, ان دونوں گروہ میں سے ایک خلائے واحد کی حفاظت کرنے والا گروہ اور دوسرا اللہ رب العالمین کے ساتھ شیر کرنے والا گروہ کو ساون اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو تو بتاؤ ان دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے یقیناً اللہ دین امن ایمان اولا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے شیر نہ کیا اولا کا لحم المن انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پانے والے اور ابراہیم علیہ السلام علیہ کی سیرت میں سے یہ شرم بھی ملتا ہے کہ قسم اور اللہ اٹھانی چاہیے ابراہیم علیہ اللہ سلام نے اپنی قوم کو برملا کہا فصل واہی لنویری اللہ کی قسم میں تمہارے بٹوں کے ساتھ اس وقت ایک چال چلوں گا جب تم مو پھیر کر چلے جاؤ گے اللہ کی قسم اٹھائی اور پھر ابراہیم علیہ اللہ سلام نے ابھی شرط بھی لیا کہ اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ علین کے پاس ہے اسی لیے اولاد مانتے وقت ابراہیم علیہ السلام کہتے اور اللہ مجھے صالح نیک اولاد عطا کر تو اللہ علیہ اس کو اولاد اولادی تفشر نہ ہوگی غلام سلیم ہم نے انہیں گردوار بیٹے کی خوشخبری ہٹا اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہے اللہ کو وہ ہے جو مجھے مارے گا اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا موت کا عقیدہ بھی لیا کہ اللہ اور سیاح اور کوئی موت نہیں دے سکتا کوئی موت دیتا اور یہ بھی ملاحت کر دی کہ یہ موت حصوی نہیں ہے اس کے بعد ایک اور زندگی ہے وہ مجھے موت دے گا اور کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور اٹھائے گا اور انہوں نے یہ عقیدہ بھی سمجھایا کہ رز صرف اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رزف کی دعا کی اور کہا وہ ابراہیم ہوں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بجعل حالا آمنا اسے امن والا شہر بنا دے بڑھ اگلا ہو من من میں نے اور ان کے رہنے والوں پر اور اسی طرح اپنے اہل خانہ کے لیے ابراہیم علیہ خلاف اسلام نے رجح کی دعا مانگی اور اپنی اولاد کو تیرے عزت و احترام والے گھر کے پاس ایسے میدان کے پاس لا بسایا ہے غیری جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے رب ناری یہ نماز قائم کریں اور آج کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا کی اور سرمایہ سج اللہ اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرنے والے بنا دے مائل ہونے والے بنا دے من وہ اور انہیں فونوں کا عطا کر رون تاکہ وہ شکر ادا کریں اسی طرح نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے اللہ کے سوا اور کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں یہ سرف بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے دل میں ملتا ہے تعبدون ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو تم کسی کی بات کرتے کہ ہم کو پکارتے ہو تو یہ ہماری بات سنتے ہیں اور یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں اس بات کو کے پاس کوئی جواب نہ تھا کالو سہ کہنے لگے بل بج نہ آبا نہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے سو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں کیا خیال ہے کہ جس کی تم اور تمہارے پہلے ابا و حداد عبادت کرتے ہو برہ رمی اللہ برہ رمی کے پا یہ سارے میرے دشمن ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلط و السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مایوسی سے بچنے کی تعلیم بھی دی جب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا لاؤ تو گھبرائیے مت ہم آپ کو ایک والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں کیا تم مجھے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد خوشخبری دے رہے ہو سبھی میں تو تم مجھے کیسی خوشخبری دیتے ہو تالو تو پرشتے کہنے لگے بش بالحق کا بل ہم تمہیں یقینی حق کے ساتھ بشارت سچی بشارت دے رہے ہیں فلا سکون من تین تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے <تصح> <دمرا ہوتا> <تصح> <تصح> اللہ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں گمراہوں کا کام ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ملت ابراہیمی میں اللہ رب کے ساتھ پر امید رہنے پر امید رہنے کا درخت ہے اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام السلام پر امید رہتے اور شیرت سے بچنے کی دعا کرتے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی اور کہتے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کی کرنے سے من النار اے اللہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور ابراہیم السلام کی سیرت میں استقامت کا ہے کہ جب انہوں نے کی زیادت بھی اور اس انہیں پر انہیں مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے استقامت اختیار کی اور پھر اللہ سے اس کے لیے لعامی ناچتے تھے لا فتنة اے اللہ ہمیں کے کافی فتنہ نہ بنانا یعنی ان کے ہاتھوں ہمیں شکست نہ دینا اور پھر جب اللہ ہوا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ اللہ سلام کو فرما برداری کا حکم دیا تو فوراً کہتے ہیں اصلاً تو میں اللہ عبال کا مفید فرما بردار ہو جاتا ہوں اور پھر ابراہیم علیہ سلاق و سلام کی دعوت عدالت بھی کسی وہ کہتے ہیں یا ما لم یاتک اے میرے باپ اے میرے والد میرے والد پاس وہ علم آیا ہے تو آپ کے پاس نہیں آیا پر میری پہلو کیجیے کا سہوا سنیا میں آپ کو سیدھی رہنمائی دوں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب تو آپ غائب ہوں گے اور اللہ عالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگیں گے تو آپ کے کمبے سبھیلے کے خاندان کے لوگ وہ ہی آپ کے دشمن بن جائیں گے آپ کے علاقے کے لوگ ہی آپ کے دشمن بن جائیں گے تو ایسی حالت کی استفالت اختیار کرنی ہے اور اپنی جو دلی دوستیاں اور دلی یارانے ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ جوڑنے ہیں اہل فصر کے ساتھ اہل شرط کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات نہیں رکھنے اسی لیے اللہ و تعالیٰ نے ایمان کو بھی کیا اور کہا ایمان میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو ایسا نہ کرو بلکہ ابراہیم علی سراف اسلام کا طریقہ کار اختیار کرو کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم کو ہم تم سے بھی بڑی ہیں اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم بری ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عدالت اور ہے قیامت کے لیے تم اللہ وکلا بھری مان لے آؤ اور باقی رہا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے کا وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں ابراہیم علی ابھی واحدہ ابراہیم علیہ اللہ سلام نے استفاد کا وعدہ کیا تو ابراہیم علیہ سلاۃسلام نے اللہ تعالیٰ کی بخش کی دعا کی پلم <لِّللّٰ> لیکن جب یہ بات بات ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں تو پھر سفر ہو اس سے ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا اور بیدار ہو گئے اور یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ قطن جائز نہیں ہے کہ وہ مشرقوں کے لیے بخشش کی دعا کریں ورن گڑی قربان چاہے وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو جب تم جی جب ان کے سامنے یہ بات ہو چکی کہ یہ جہنمی ہیں تو پھر ان کے لیے کوشش طلب کرنا رسول کے لیے بھی جائز نہیں اور اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں گزرے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے جب تک مشرق زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اس کو سیدھے راستے پر لے کے آئے تو ہی اس کو سمجھا دے لیکن جب شیرت پر ہی اس کی موت ہو حالت خطر میں وہ بھرے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے جگہ کرنا یہ طبعًا جائز نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی السلام کی ان کی سیرت اور ان ان کی کا ایک درد ہے اور یہی ملت ابراہیمی ہمارے دین میں موجود ہے اور جس کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتے ہوئے جہاں نماز و روزے کا قیام ہے اور صدقات و خیرات ہیں وہی حج اور قربانی جیسے فریض انہیں بھی ابراہیم علیہ السلاطل کے طرف خراج کا جوڑا جاتا ہے قربانی کو اور حج کو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج میں حج کا اعلان لوگوں میں کیا تھا اللہ خانہ تعالیٰ نے حکم دیا الحج لوگوں میں حج کا اعلان کی ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا اس لیے قربانی جو بھروں میں قربانی کی جاتی ہے جس کو وہ قربانیاں جو حج میں کی جاتی ہیں اس کو حجی کہا جاتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف خاص کر منسوخ کی جاتی ہیں اور یہ دین دین ابراہیمی ابراہیمی ہی ہے جس کی پیروی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کو سمجھنے کی اور کی پیروی کرنے کی توفیق بخش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور گزارنے کی توفیق وسلم